اگر امیر کی بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ امیر نہیں ہے تو اس میں تو حکمران وقت کی اجازت ضرورت ہی نہیں ہے نمبر, ساتھ ساتھے نمبر پر سات غلط فہمی ایک شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جمعہ کا خطبہ سنا اور خطیب نے یہ کہا کہ آج کل کے دور میں جہاد کے لیے کسی بھی حکمران کی اجازت ضروری نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی انصاف کرنے والے حکمران موجود ہی نہیں شیئر بن رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا بالکل یہی ملتا جلتا سوال بلکہ یہی سوال بالکل واضح جلد نمبر پچیس صفحہ نمبر تین سو میں شیخ صاحب نے جواب دیا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام کو ہونا تو ضروری ہے یعنی حکمران کا اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حکمران کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ عام جو عام خلیفہ تھا جسے سابق کرام کے دور میں تھا یعنی پوری امت پہ جو امام تھا جو خلیفہ تھا تو یہ بات تو گزر گئی کافی عرصے سے بات ختم ہو چکی ہے لیکن جو حکمران جو خاص حکمران ہے کسی ملک کا سربراہ ہے تو پھر ہر مجاہد کو چاہیے کہ وہ اپنے اس حکمران سے اجازت لے جہاد سے پہلے اور جو آج کل کے دور میں جسے جہاد کہا جاتا ہے مختلف گروہ نکلتے ہیں تو آج ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے اس کا نتیجہ بالکل واضح ہے اور مجھے ضرورت نہیں شخصہ مجھے ضرورت نہیں کہ میں مثالیں بیان کروں اتنی واضح ہو چکی ہیں سب کے لیے اور یہ جو آج کل گروہ نکلے ہیں جو اپنا جہادی کہتے ہیں وہ بغیر امام کے اجازت کے یہ کارروائیں کرتے ہیں یہ ایسے جیسے کہ مختلف گروہ بندے احسابات مختلف گروہ ہیں آپس میں جنگ کرتے ہیں بغیر کسی قانون بغیر کسی طریقے بغیر کسی کی اجازت کے لہذا شخصہ فرماتے ہیں جو شر اور فساد ان لوگوں کی وجہ سے اس امت میں آیا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے سب جانتے ہیں ہتا کہ اتنا بھی ہو گیا ہے جن کے لیے کل جن کے لیے کل لڑتے تھے جہاد کرتے تھے آج انہیں کو قتل کیا جاتا ہے انہیں کے خلاف ہو گئے ہیں لوگ واپس میں ان کے خانے جنگی چور ہو گئی وَلَا وَلَا <بِاللَّه> صاحب کا جواب تو اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں یہ کافی ہے انشاءاللہ